ستائیسورت الوقرہ آئٹ نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابِ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أهلية آيات من الله رب العزة وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَبْنَا جہاں سے اللہ جل اللہ نے خانہ کا اور اس کا جو شان اس کا بیان فرما دیا اور مقامی ابراہیم اللہ رب العزت نے وہ شان بیان فرمایا کہ اس کو تم نے مسلح بنانا ہے اور ابراہیم علیہ السلامۃسلام نے وہاں اس شہر کے لیے مقام کرمے کے لیے دعا مانگی تھی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو معیشت ہے اس معیشت کو بہتر فرما اور ہر قسم کے پلوں سے ان کو نواز دے جو ان میں سے ایمان لے ان کو یا اللہ معیشت ان کی بہتر فرما درست فرما اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معیشت تو سب کے لیے ہے کیونکہ رزق کا وعدہ میں کر چکا ہوں جو میں ان کو بھی رزق دوں گا لیکن ان کا جو یہ سلسلہ ہے یہ دنیا میں ہی رہے گا آخرت میں تر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور ٹھکانا ان کا وہ جہانم ہوگا وہاں اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کا جو شان تھا اور اس کی جو عزمت تھی اس کا بیان فرما دیا یہاں سے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس بلت کے رہنے والوں کے لیے وہ پہلی دعا تھی اس بلت کے ابھی وہ دعا ابراہیم علیہ السلام یہاں دوبارہ فرماتے ہیں وہ اہل بلت کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ انہی میں سے اولاد اسماعیل میں سے جس نے یہ بیت اللہ آباد کیا اولاد اسماعیل میں سے اللہ تم ان میں نبی بھیجو اور اپنا رسول بھیجو اور رسول کا کام کیا ہوگا تلاوت کرنا قرآن کریم کا ان کے اوپر اور اسی طرح یعنی تلفظ اور تجویدن اور اسی طرح قرآن کریم کے تعلیمات مفاہیم اور معانی کے لحاظ سے اور اسی طرح ان لوگوں کا جو نفوس کا تسکیہ ہے وہ فرماتے رہیں یہ تین قسم کے علوم کا یہاں ذکر فرماتے ہیں یہ دعا فرمائی کس نے ابراہیم علیہ صلاۃ السلام نے اہل مکہ کے لیے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے تاکہ ان کی جو ظاہری آبادی ہے وہ بھی درست ہو اور ان کی جو باتی ہے اللہ اس کو بھی تم درست فرما اس کے لئے سبب یہ ہے کہ تم انہی میں سے ایک نبی بھیجے جو کہ وہ اسلام کی کس میں سے ہو اولاد میں سے ہو پہلے بات گزری تھی کہ یعقوب علیہ السلام جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کا اس اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ اللہ کے اولاد نے چلاتے رہے چلاتے خیر تک یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے پھر اس کی قدر نہیں کی اس نے کر دیا اسماعیل علیہ السلط السلام کی اولاد کے اندر اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کہ آخری سلسلہ ہے اس کے بعد کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا نبی آخر الزمان کو اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے بھیجا جیسے کہ پہلے اولاد اصحاق میں سے اللہ نبی بیچتے تھے انبیاء بیچتے رہے تو ابھی یہ آخری نبی جو کہ سب انبیاء کا سردار ہے اس کو اولاد اسماعیل علیہ صلاحۃ میں سے اللہ نے مبعوث کر دیا جس کی وجہ سے پھر یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے عینات کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ یہ حق تو یہ کہاں سے وہاں یہ اللہ نے انبوت نبوت ان لوگوں کو دی اور یہ اس میں تبدیلیاں دی تو یہاں سے اللہ رب العزت اہل بلد کے لیے اہل مکہ کے لیے جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے وہ اس کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ خانہ کے جو دوبارہ اثر نو تعمیر کا ہے یعنی ان کی بنیادوں کا اٹھانے کا ہے وہ سلسلہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں اصل خانہ کابی کی بنیاد رکھی تھی آدم علیہ السلط نے حالات کے ناسازگی کی وجہ سے یہ ساری دیواریں اس کے منہدم ہو گئی تھی انہی بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہی بنیادوں کو آپ اٹھائیں اور خانہ کابے کو کیا کریں دوبارہ سرن و تعمیر کریں اللہ رب فرماتے ہیں اس وقت ابھی تھوڑا سا تصور کرو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس نے وہ بنیادی دوبارہ اٹھائی فوائد ہیں جمع قائدی کی ہے قائد اور قواعد یہ جمع قائدی کی ہے اور یہ بانے کیا ہے بنیادی ہے جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے خانہ کا کی دوبارہ ہاں بیت اللہ کے اور اس و اسماعیل اور اسماعیل بھی ساتھ تھے عابی السلطی والد ہے اسماعیل اس کا بیٹا ہے باپ بیٹے نے مل کر خانہ کی پیر بنیادیں اٹائی اور تعمیر کی خانہ کابی کی یہ اللہ کے حکم پر اللہ کے کہنے پر کہ اس گھر کو اللہ نے کیا کرنا تھا آباد کرنا تھا پھر جب خانہ کو انہوں نے بنایا اور آباد کیا اور تعمیر اس کی مکمل ہو گئی پھر ایک دعا مانگی اس دعا کے اندر کامل عاجزی ظاہر ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی کہ یہ کام تو ہم نے کر لیا شاید کہ یہ ہمارا کام کسی پذیرائی کا کیا نہ ہو مستحق نہ ہو ہمیں کوئی شاباش دینے کا کوئی استقاق نہ ہو اس میں کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور ہم نے بچا لایا یہ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے تو لہٰذا اللہ اس میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی کوتا ہی ہوئی ہو تو اس کو ہم سے معاف کر دے اور یہ ہو تھوڑی سی کاوش ہے اللہ اس کو تم قبول فرما اگر اگرچہ اس کے اندر قبولیت کا کوئی عنصر کوئی جانب نہیں ہے پھر بھی اللہ اپنے جود اور کرم سے اپنے فضل سے اس ہمارے عمل کو کیا فرما قبول فرما یہ مانگ دعا مانگی اس دعا کے اندر انتہائی عجز اور انکساری کا کیا ہے اظہار ہے دعا وہی اللہ کو محبوب ہے جس دعا کے اندر انسان کی طرف سے اللہ کے سامنے عجز اور انکساری آجزی کا اس میں کیا ہو یعنی یہ چیزیں موجود ہو تو اس دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں کیونکہ انسان ہے آئس اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر وہی دعا کیا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے کہ ربنا اے ہمارے رب قبل تم قبول فرما ہم سے اس عمل کو جو عمل ہم نے کیا ہے اور آپ کے حکم پر خانہ کبھی کو تعمیر کیا اس کو ہم سے قبول فرما اس میں اہل لغت لکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے تقبل کا جو کہ باب اور باب تفاعل کے اندر خاصیت تکلف کی ہوتی ہے اور ایک ہے قبول کا قبیلہ یا قبلو سمیائی اسماؤں سے قبول کا لفظ ہے قبول کرنا یا اللہ اس کو قبول کرو قبول اور قبول میں کیا فرق ہے قبول اس عمل کی استعمال کیا جاتا ہے جس عمل کے اندر پذیرائی کا کیا ہو کوئی جانب بنتا ہو اور وہ قابل پذیرائی ہو تو جو عمل قابل پذیرائی ہو تو اس میں قبول جاتی ہے یا اس کو قبولیت کی امید رکھی جاتی ہے اور جس عمل کے اندر پذیرائی کا احتمال نہ ہو اور وہ پذیر کا کیا نہ ہو قابل نہ ہو تو اس میں پھر تقبل یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ اگر یہ ہماری جو کاوش ہے یہ اس کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی جود اور کرم اور فضل سے اس کو لائق بنا دے اس کا لائق بنا دے کہ آپ اس کو قبول کریں اور ہمیں اس پہ کیا مل جائے سوال مل جائے تو اس طرح الفاظ کہنا ربنا تقبل منا ملا دعاؤں میں اکثر تقبل استعمال ہوتا ہے اس میں انتہائی وہ عجز اور انکساری کا کیا ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے اور دعا کے اندر اسی طرح ہونا پھر آتے ہیں کہ ان نقاً تسمی اور اے اللہ بشکر تم ہی کیا ہو سننے والے ہو اور علیم ہو یعنی ہماری دعاؤں کو تم ہی سنتے ہو اور علیم ہو ہماری حالات پر ہمارے دل کے حال پر ہماری نیتوں پر یہ آپ علم رکھنے والے ہیں اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرو فرما. فرماتے ہیں دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وجعلنا ربانہ اپنے فائدے کے لیے اے اللہ کو وجا اللہ یہ جمع کا سیرا ہے متکلم کا تصنی کے لیے بھی یہی سرا استعمال کیا جاتا ہے اے اللہ ہم دونوں کو اپنے لیے تابے دار بنا دے ہم دونوں کو اپنے بنا دے جب بھی تم حکم کرو تو اس حکم کو ہم بجا لائیں اور آپ, آپ کے ہم ہمیشہ تابیدار رہیں اور ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں ومن ضروری یقینا اور ہماری ضروریات میں سے ہماری اولاد میں سے بھی ہاں جی ایسے لوگ پیدا کرن کہ وہ امت ہو, ہو، ایسی جماعت مسلم متعلق جو کہ تمہاری تابیدار ہو یعنی میری اولاد میں سے جو کہ اولاد اسرائیل ہے اس میں سے یا اللہ ایسی جماعت پیدا فرما ایسے لوگ پیدا فرما وہ بھی تمہاری کیا ہو تابیدار ہو اور ہمیشہ آپ کی بات ماننے والے ہو اور آپ کی بات کی مخالفت نہ کرتے ہوں پھر فرماتے ہیں وہ ارینا مناسب اے اللہ ہمیں سکھا دو ارینا سے ہے دیکھنے کی یعنی دکھانے کے معنی میں لیکن یہاں بمانے, کیا؟ بمانے یہاں یہ ہے کہ ہمیں سکھا دو ہمارے عبادتوں کے طریقے ہمارے جو عبادتوں کے طریقے ہیں مانا سکھ مانا سکھ ان عبادت کو کہتے ہیں جن کا تعلق حج سے ہو ان کو مناسب کہتے ہیں یا عمرے کے ساتھ ہو بیت اللہ شریف کے اندر جو طواف کیا جاتا ہے سائی کی جاتی ہے جتنے بھی اعمال ہے اور عبادت ہے ان کو مناسک کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے مناسب سکا دے وطب عالینہ اور ہمارا توبہ بھی قبول فرما جو ہم سے کوتاہی اس میں ہو جائے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اور جو غلطی کمی بیشی ہو تو اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے توبہ بھی قبول فرما کا تواب رحیم بے شک تم ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ معاف, کر دینے والے ہیں اور معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں ارم ہی بڑے رحم رحمت کا مالک ہیں تم ہی رحم کرنے والے ہیں. تم سے رحم کی امید کی جاتی ہے اور کسی سے نہیں تم سے ہی توبہ قبول کرنے کی امید کی جاتی ہے اور کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے کوئی رحم کرنے والا ہمارے اوپر نہیں ہے یہ دعائیں مانگی اسماعیل علیہ السلام کو شامل کر کے اپنے لیے اپنی ضروریت کے لیے اللہ عزت سے کہ ہمیشہ ہم آپ کے بیدار رہیں اور آپ ہم سے راضی رہیں اس کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اس کے بعد ابھی اہل بلد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ اس بلد کے اس شہر کے رہنے والے ان پر بھی تم رحم فرما ہر طرح ان کی جو کیا ہے کہ معیشت کے لیے تو دعا مانگی لیکن جو اہم دعا وہ دعا کس کی ہے ان کی اصلاح باطن کی اصلاح ان کے عقیدے کی اصلاح ان کے لیے اللہ ایک نبی مبوض فرما جو کہ وہ عالی اسماعیل مصر ہو فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اے اللہ میں فرما فیہم ان لوگوں میں یعنی جو کہ یہاں رہنے والے لوگ ہیں عرب ہے اولاد اسماعیل علیہ السلط وال میں سے ان میں بیجو رسولا منہم ایک پیغمبر مین جو ان میں سے ہو یعنی ایسا پیغمبر بیجو جو ان میں سے ہو مطلب انہی کی زبان بولتا ہو تاکہ ان کو اعتراض نہ ہو کوئی اور زبان والا آ جائے وہ کہیں گے کہ ان کی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہمیں کیونکہ اس وقت کے جو اقوام یہاں آباد رہتے تھے وہ لوگ, لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے امّی لوگ تھے یہ امتی امیتی تو اس وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام کہ رسول ہو یت اللہ علیہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ تلاوت کرے گا ان پر پریات کا تیری آیتوں کی یعنی جو تیری آیتیں ہیں آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے وہ فرمائیں گے اور ایسا نبی ہو کہ انہیں لوگوں کو تعلیم دے کس کی کتاب کی سے مراد اس کے معانی اور مفاہیم ہے اور حکمت کی باتیں کریم کے اندر اس کی بھی کیا کریں تعلیم دے میوزک تیسرا عمل یہ ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ ان کو پاک کرے کس سے یعنی باطنی امراض سے. باطنی امراض سے ان کو پاک کرے اور تسکیہ نفس جس کو کہتے ہیں اور ان کے عقیدے کو کیا کرے صاف کرے شرک کا عقیدہ ختم ہو جائے یہاں سارا شرک کا عقیدہ پھیلا تھا اور لوگ لوگ کی عبادت کرتے تھے تو ان کا تسکیہ نفس بھی ضروری ہے تو ایسا نبی ہو کہ وہ تسکیہ نصبی کریں یعنی یہ تین کام ہے یطلعالیہم آیاتک اس کی طرف قرآن کے تلفظ کیسے کیسے کو پڑھنا ہے اور اسی طرح ویعالے اس کو بھی ان کو سمجھائیں اور اس کی بھی تعلیم دیں اور حکمت کی باتیں بھی ان کو سکھائیں اور اس کے ہر چیز میں قرآن کریم کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ بھی سکھا دیں ان کو وہ یوزا اور ان کا تسکیہ بھی کریں تسکیہ تو نفس یعنی یہ جو تصور یہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے پسکیاں نہ ہو تو انسان کا تو انسان گندہ رہتا ہے تو اس کے اعمال پر پھر اثر ہو جاتا ہے ہمارے اس سب سے پاک کر کے ان کو رکھیں کا عید الحکیم بے شک اللہ آب ہی صرف تیری ہی ذاتی اس چیز پر وہ کیا ہے قدرت کامل رکھتی ہے اور تیری ہی ذات ہم نے کہنا ہے اور تم ہی حکیم ہو اپنے کام میں اللہ رب العزت حکیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ حکمت والی ذات تیری ذات ہے کہ اللہ ان لوگوں کے اندر اس طرح نبی بھیجے تاکہ یہ تینوں کام وہ بڑے حسن اسلوبی سے وہ انجام دے اور ان لوگوں کی اصلاح کرے کیونکہ ابھی ان لوگوں کی اصلاح کی کیا ہے وہ ضرورت ہے تو یہاں سے قبل عزت نے یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلط والس کی اس کے لیے, لیے یہ فرمائی اور اپنی عاجزی بھی اس میں ظاہر کر دی جو کام ہم سے اللہ نے لیا یہ تو اس کا فضل ہے کرم ہے تو اس کی قبولیت کی بھی دعا فرمائی کی اللہ شاید یہ ہم اس طرح نہیں کر سکے جیسے کہ تیری چاہت تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کر لیا اے اللہ اس کام کو قبول کرنا اس کے بعد اللہ رب العزت و میر غبت ابراہیم اللہ منصف نقص وال اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام تو شان بیان کرتے ہیں شان ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی یہ تھی کہ یہ تو ہم وقت اللہ کے تابے داروں میں سے ہے اور اس کی ملت ایسی ملت ہے کہ وہ کیا ہے اللہ کے ہاں کا پسندیدہ ہے جو پہلے یہود گزرے ہیں یا نصارہ گزرے ہیں یا مشرقینی مکہ گزرے ہیں انہوں نے ہر ایک گروہ نے کیا سلام ہمارے ملت کے اوپر تھے وہ ہمارے دین پر چل رہے تھے اس کا اور کوئی ملت اپنا نہیں تھا بلکہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ تو وہ ملت کے یہودیت پر تھے نصارہ نے دعوی کیا جو نسرانیت والے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نسرانیت کی دین پر تھے مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا تھا وہ ہمارے میں سے کیا ہے وہ بھی جیسے ہم مشرق ہے اس نے بھی شرک کیا تھا ناوزب اللہ اس طرح یہ دعوے کرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک اپنی طرف کھینچتا تھا لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں نہ تو یہودیوں کے دین پر ابراہیم علیہ السلام چلے نہ نسلانیت کے دین پر چلے نہ مشرقی ہی. لیکن یہ خود یہ وہ گروہ ہے تینوں جو کہ ملت ابراہیمی سے احراس کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرف کھینچ رہے ہیں. لیکن یہ ابراہیم کی ملت پر نہیں آ رہے اور جو انسان ملت ابراہیمی سے احراس کرے اور اس سے دور رہے تو یہ وہی انسان ہو سکتا ہے چونکہ بڑا بابعقوف ہی ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو کیا کر رکھا ہوگا تباہ کر کر تو یہ تو بےوقوفوں والی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ تو ملت ہے ہے یعنی وہ ملت ہے جو کہ باطل سے حق کی طرف مائل تھی اور یہ لوگ سارے کے سارے باطل کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ان تو حق کی بات تو اللہ ربرج فرماتے ہیں وہ میں اور کون ہے وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کیا کرے یارغب انحراف کرے رغبت کرے ایک طرف ہو جائے اب ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ملت سے مطلب یہ ہے کہ دین ابراہیمی سے وہ کیا کرے اراض کرے انحراف کرے کون ہے وہ شخص کوئی ہے اس طرح اگر ہے تو کیا ہے اللہ منصف یا نقشہ سوائے اس شخص کے کوئی نہیں ہو سکتا جو خود اپنے آپ کو کیا کرے حماقت میں مبتلا کر چکا ہو وہ آدمی ہو سکتا ہے جو کہ حماقت کا حاملہ حامل ہو جس کے اندر عقل نہ ہو احمق ہو وہی ہو سکتا ہے وہی انسان ملت ابراہیمی سے احراض انحراف کر سکتا ہے وغیرہ جو آدمی احمق نہیں ہے اس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہ کرے گا اور نہ کر سکتا ہے اور اس طرح کرنا نہ اس کو زیب دیتا ہے اس لحاظ سے تو جو بھی اس طرح کرتا ہے ملت ابراہیمی سے علیہ السلاۃ والسلام سے جو انحراف کرتا ہے اور سیڈ پہ ہو جاتا ہے اپنا راستہ بدلتا ہے یہ وہی ہو سکتا ہے کہ صفیہ نفس جو نفس کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے کیا ہو کنگال ہو احمق ہو تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی تو اس کا دین دین حق ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والا حادث صفی نہ ہو دنیا بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کو چن لیا تھا اپنی عبادت کے لیے اپنی اقتبا کے لیے وہ ہماری باتیں مان مان کر اور ہمارے کہنے پر وہ چلتا تھا اس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے اپنی تابے داری کے لیے اور اس سے دینی کام لینے کے لیے ہم نے اس کو چن لیا تھا وہ نہمین صوی اور بے شک یہ روز قیامت میں آخرت میں ہوں گے من صالحین صالح لوگوں میں سے یعنی آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا اسی لیے جو دعا مانگی گئی صورت فاتحہ میں وہ کیا ہے اہ الصراط المستقیم اللہ سرات مستقیم ہمیں سکھا دے اللہ دینا نام ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام فرمایا حدیث میں اس میں آتا ہے کہ اس میں سے یہ چند کیٹیگریز ہیں شہدا ہے صالحین ہیں صدیقین ہے اور نبیین ہے صالحین اس میں کیا ہے شامل ابراہیم علیہ صلاۃ کا شمار بھی روز قابت میں کس میں سے ہوگا صالحین میں سے ہوگا صالح وہی لوگ ہیں جو کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کی بات مان مان کر انہوں نے پوری زندگی گزاری اور ایک ایک بات پر اللہ کے کہنے پر وہ عمل کرتے رہے ہیں. وہ لوگ سالے ہیں کبھی انہوں نے استاد نہیں کیا کبھی اللہ کی نوگردانی نہیں کی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو روز قیامت میں بھی اللہ اس کو مقام دیں گے صالحین میں سے کر دیں گے اور دنیا میں بھی اللہ رب الز فرماتے اس کو ہم نے چن لیا اپنے کام کے لیے تو یہ چننا اللہ کی طرف سے اختیار کرنا کسی بندے کا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ قبولیت کی کیا ہوتی ہے عالامت اس کا رب ہو اسلم اس کی دلیل یہ ہے یاد کرو اس وقت کو جب پروردگار نے ان سے کہا ابراہیم علیہ السلط السلام سے اسلم تم سر تسلیم خم کر دو مطلب یہ ہے کہ تم اسلام لے اپنے سر کو خم کرو کہ جو ہم کہیں اسی طرح کرتے جاؤ ہماری بات کی مخالفت مت کرو جو ہم کہیں اسی کو آپ مانو اور اسی پر عمل کرتے جاؤ تو یہ ہے سر خم کرنا جی ہر بات اسلیم کے ساتھ قبول کرنا پھر اللہ رب العزت نے یہ کیا فرمایا اس کو حکم فرمایا اور جواب کیا دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلط و السلام ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قلع السلم تو علیم میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا میں رب العالمین کے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں میں نے بات مان لی ہاں جی جیسے کہ آج کل کوئی بڑے بڑے عہدے پہ آتے ہیں تو اس سے قسم لیتے ہیں کہ میں یوں کروں گا یوں یہ صرف اور صرف یہ قسمیں جو جج اس سے قسم لیتا ہے ان سے یہ تو اس پہ فارملٹی کرنی پوری کرنی ہوتی ہے بعد میں اللہ جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے اور حالانکہ انہوں نے قسمیں اٹھائے ہے لیکن جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں کم از کم بندہ خیانت نہ کرے یہ بھی وعدہ ہے جو کہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور جج اس کو قسم دیتا ہے اس کا بھی راج رکھنا چاہیے اس میں بھی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہے اور قوم کے ساتھ بھی کیا ہے یہ خیالت ان قسموں پر وہ عمل درآمد نہیں کرتا اور اس کی الٹی چلتا ہے ٹھیک ہے جی اور غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے یہ والدان بنے گا اور اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اللہ کو تو اللہ نے اس سے کہا کہ اسلم آگے سے ابراہیم علیہ السلام اقرار کر رہے اسلم تو رب رب العالمین میں نے آگے رب العالمین کے حکم سے آگے سر جھکا دیا میں رب العالمین کے بعد ہمیشہ ماننے والا ہوں اور مانوں گا ایک لحظہ بھی اللہ سے نافرمانی نہیں کروں گا اسی وجہ سے ہمارے دین کا نام بھی کیا ہے اسلام ہے ہاں جی اور ہم جو اسلام لے آتا ہے اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں مسلمان کا مطلب سر کو خم کرنے والا سر کو جکانے والا اللہ کا تابدار اللہ کی بات ماننے والا اللہ کی نافرمانی نہ نا کرنے والا یہ مسلمان کا معنی ہے اگر صرف اور صرف برائے نام مسلمان ہے باقی مسلمانی کی جو باتیں ہیں یا مسلمانی کا جو تقاضا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ برائے نام مسلمان ہو گیا تو سمجھ لے کہ یہ مسلمان مسلمان نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح مومن صحیح مسلمان بنا دے اور اللہ رب العزت اپنے تابیداروں میں سے شمار کرے اور تابیداری کرنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے تو اس وجہ سے اسلم لفظ کہا اسی سے اسلام ملا ہے اسلام کا مطلب ہے کہ سلم سے ہے یعنی سالم رہنا درست رہنا اللہ کی بات مان لینا اللہ کے راستے پہ چلنا کرنا اس کو اسلام کہتے ہیں اور جو مسلمان ہوتا ہے اس نے سر خم کیا ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کے حکم کا کیا رہتا ہے تابع رہتا ہے اس کے بعد ہے وسّا بیہا ابراہیم بنی ویقوب یا بنی ہوئی اللہ تم اللہ ونت مسلم یہاں سے انشاءاللہ سبق کا پھر کل آغاز کریں گے یہ آیت ہے انشاءاللہ تو یہاں سے انشاءاللہ کل پھر سبق کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے مطب میں سے بنا دے اور اتباق نے کی توفیق واخیر الحمدللہ رب ربرآمد